بسم اللہ الرحمن صحمن الرحمہ الحمد اللہ وحمد محمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اور, خورو اور باقی تمام سامنے برادر سب کو سلامت کرتے ہمارے سلسلے دس کتاب دعوت شریف میں سے درس نمبر تین سو پچاسی ابلی کے اٹھائیس ہے اور تین دو شروع سے لے کر ابھی تک کے دروس کی تعداد ہے اٹھائیس جو اوراد کا درس نمبر اٹھائیس ہے اس میں ہم لوگ آیت القرسی کے آخری آیت پہ پہنچا ہوا ہیں آج کے درخت میں آیت القرسی کے اوراد فتھ مجھے آیت القرسی اس کے آخری حصے پہ پہنچا ہوا ہے, پہ پہ پہنچا ہوا ہے. وَيهِ ولا یافظ علی اللہ بصم الرحمن وحیم اللہ یا اود ہو حفظ ما وحول علی الزیم یاۃ کے آخری پیراگراف ہے آخری آیت ہے تو لا حرف نفی ہے لا یا یہ یا اود میں آدا یا اودو اودن اس کے معنیٰ لکھائے لغت میں باری لگنا گران بار کرنا بوش کو باری کرنا کسی کام کا شاق گزرنا اودن و ال اود اس مانے بوجھ لوٹ یہ سب القام و جدید میں لکھا ہوا ہے تو اود ہو اودن سے مظارے منفی واحد مل کے غائب کے ہے اس کے معنی کیا ولہ یا اود یعنی اور بوجھ نہیں اس پر لا یا اود اور بوجھ نہیں اس پر اللہ تعالیٰ پر خو ضمیر اللہ تر پر دے گا اللہ پر باری نہیں گزرتا اللہ پر جو ہے شاخ نہیں گزرتا ہاں لا یا گران اور بوش نہیں ہے اس پر لا یا ہو کیا چیز گران نہیں گزرتا بوش نہیں پڑتا بوش نہیں بنتا حفظ ہما ان دونوں کی حفاظت ہاں حفظ حفاظت ہما ان دونوں کی ضمیر ہے تشنیہ کی ان دونوں کی حفاظت ان دونوں سے ملا زمین اور آسمان کی حفاظت تو اللہ تعالیٰ نے ہم نے ہمیں اگر ایک چھوٹی سی چیز بنا لیں ہاں ایک گھر بناتے ہیں اس کی حفاظت تو ہمیں کتنے مشکل ہو جاتی ہے اس کو بار بار رنگ کرتے رہو اس کے ہاں دروازے ہر چیز کھڑکیاں ٹوٹتے رہتے ہیں خراب ہوتا رہتا ہیں بناتے رہنا پڑتا ہے جبکہ یہ عظیم و آسمان اس آسمان کے اندر کتنی سیارات ہیں کتنی ستارہ گان ہیں اربوں خربوں کی تعداد میں کتنی کہکشانیں اور ہر کہکشان کے اندر اربوں ستارے ہاں جی تو یہ اور ان میں سے ان کتنی ان کی ذمہ مقام ہیں پاک ذات ہی بہتا جاتا ہے سات زمینیں ہیں سات آسمانیں ہیں جو قرآن سے ثابت ہے اللہ فرماتے ہیں میں اللہ و عظیم ذات ہے جس کے علم آسمانوں اور زمینوں پہ محیط ہے چھایا ہوا ہے آسمان اور زمین میں سے کوئی چیز اللہ کے علمی دائرے سے خارج نہیں ہے اللہ کی سلطنت سے باہر نہیں اللہ کے اقتدار سے باہر نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ اس کائنات کے ہر پوری زمین و آسمان کے ہر چیز کی حفاظت کرنا اللہ پر بوجھ نہیں گران اور بوجھ نہیں اللہ پر اس پوری زمین اور آسمان کی حفاظت ہاں جی اس کی دیکھ بھال اس کے حفاظت اس میں جو نظام ڈالا ہو اس نظام کو مسلسل ہاں جی ایک لمحہ آگے پیچھے ہوئے بغیر چلاتے رہنا یہ سارے کام اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے اللہ ہرگز بوجو اور اللہ پر شاق نہیں گزرتا ولا یاد ہو اللہ کو نہیں تھکاتا حفظ و ان دونوں کے حفاظت یعنی زمین اور آسمان اور ان کے اندر جو کچھ ہے ہاں جی ان سب کے حفاظت اللہ تعالیٰ پر بوجھ نہیں بنتا گران اور بوجھ نہیں اس پاکزات پہ الان گرامی عشایت پر غور کریں تو کتنا اللہ تعالیٰ کی عظمت کا عامی اندازہ ہو جائے گا اصل بات یہ کہ وہ زمین کی عظمت کا ادراک ہو زمین کے اندر جو چیزیں ہیں حکمتیں ہیں وہ اس کا ادراک ہو پھر آسمانوں کا ادراک ہو آسمانوں کے اندر جو نظام حاکم ہے ٹھیک ٹھیک ٹائم پہ سورج طلوع ہونا غروب ہونا سال میں ہر چار موسم اپنے اپنے وقت پہ آنا جانا ہاں جی اور آسمان میں جو ہے سورج کا وقت پہ طلوع ہونا غروب ہونا ستاروں کا وقت پہ غروف ہونا طلوع ہونا شان کا وقت پہ غروف ہونا طلوع ہونا یہ کائنات میں کتنی عظیم اللہ تعالیٰ کے ایک نظام حاکم ہے ان سب کی حفاظت ان سب کو جس طرح اللہ نے ایک نظام برقرار کے قائم کے ان سب کو اسی طرح چلاتے رہنا ہاں جی اللہ رمات ان سب کی حفاظت اس پوری نظام کی ان سب چیزوں کی اللہ رماتِ مجھ اللہ پر کوئی بوجھ نہیں گزرتا مجھ پر گران اور بوجھ نہیں ہے مجھ پر اللہ پر ان دونوں کی حفاظت شاق نہیں گزرتا اللہ پر کوئی یہ باری نہیں ہے کوئی مشکل نہیں ہے اللہ کے لئے خلا یود اللہ کو نہیں تھکاتا حفظ و ان دونوں کی حفاظت شاق نہیں گزرتا ان دونوں کے حفاظت وہ ہوا اور وہ یعنی وہ سمت اللہ تعالیٰ ہی کی طرف شارہ ضمیر مرحوم نسل اور وہ یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ اللہ جو اس سے پہلے جو اللہ تعالیٰ کی جو ہے بایو اس کی عظمت پر درا کرنے والا شروع اللہ علیہ سے یہاں تک نو آیات جو ہے گزر چکا ہے نو جملے وہ اللہ جو ان تمام صفات سے متصف ہے وہ اللہ کیا ہے العلیََََََََََعظیم علی علو سے ہے صفت مشبہ بلند مرتبہ والا وایت بلند مرتبہ والا اور عظیم عظمت والا ہے اور وہ اللہ نہایت بلند مرتبہ اور نہات عظیم عظمت والی ذات ہے تو والیم کا مختصر تجمہ دوبارہ کر لوں تو تسلیس تجمہ یہ ہے اور ان دونوں یعنی آسمانوں اور زمین کی حفاظت الا یا عود ان دونوں کی حفاظت اس کو ان اللہ کو تھکا نہیں سکتی ہے اس پر گران اور شار نہیں گزرتی ہے اور وہ بلند مرتبہ ہوا اور وہ بلند مرتبہ اور, اور عظمت والی ذات ہے یہ بحول علی العظیم کی جو ہے ترجمہ ہے میں چاہتا ہوں پوری آت الکرسی اب کافی جو ہے ایک ایک آیت کا ترجمہ کرتے ہیں تھوڑا لمبا ہوا لہذا پوری آت الکرسی کا ایک ساتھ پھر دوبارہ ایک ترجمہ کر لوں ہاں جی تاکہ جو ہے اس کا ترجمہ ہمارے ذہن میں اچھی طرح سے بیٹھ جائے اور آیت الکرسی کے جو ہے معنی معفہوم سے ہم مکمل طور پر آگاہ ہو جائیں ذہن کیونکہ آیت الکرسی قرآن پاک کی نہایت عظیم آیتوں میں سے ہے جس کو نازل کرتے ہوئے ہزاروں بعد حادث میں کہ 70 ہزار فرصے جویل امین کے ساتھ آیت ہے یہ اس شرح کے استقبال میں تو اس میں دس آیتیں ہیں آیت القشی کا مکمل آیت القشی کے دس جملے ہیں پہلے جملے کا ترجمہ اللہ لا الہ اللہ اللہ اللہ وہ پاک ذات ہے جس کے سوا کوئی عبادت اور پوجنے کے لائق نہیں الح القیوم نمبر دو وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا نگاہ ہے یعنی وہ زندہ ہے اور سب کی زندگی و بقا اسی سے وابستہ ہے واہ القجم تیسرا جو ہے لہو فی السماوات و ما فی الارض یہ تیسرا جملہ ہے لا شوری تیسرا جملہ ہے لطا خدوسنت ولا نوم یہ تیسرا جملہ ہے نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند نہ اون اس کو پکڑ سکے نہ نیند یہ دونوں تجمہ سے چوتھا ججمہ جو ہے لہو مافل سماواتی و مافل عر ہاں جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب اسی کا ہے منزل لذیذ یش وانچواں جو ہے اس کی اجازت و اِدن کے بغیر کون اس کے بارگاہ میں شفات یعنی سفارش کر سکتا ہے منزل لذیذ یش وص اللہ کی اجازت اور اس دن کے بغیر کون اس کے بارگاہ میں شفات یعنی سفارش کر سکتا ہے اور نمبر چھ یا لمبن دہی ماحل فہم جو کچھ ان کے نمبر چھ جو کچھ ان کے سامنے اور پیچھے ہیں ان سب کا اسے پورا پورا علم ہے یعنی کائنات میں جتنے بھی موجود ہیں ان سب کے پیچھے اور آگے موجودہ زمانے ہوا آنے والے زمانے میں جو کچھ ہیں اللہ کو ہر چیز کا علم ہے جو کچھ ان کے سامنے اور پیچھے ہیں یعنی بعد میں آنے والا ہے ان سب کا اسے پورا پورا علم ہے پھر ساتواں جملہ اولا یو ہی بش من علم اللہ بما شاع وی تو نش من علم اللہ بما شاء حتوان جملہ اس کے علم میں سے کسی چیز پر دست حاصل نہیں کر سکتے یعنی اللہ کے علم میں سے کسی چیز پر کوئی بھی شخص دست حاصل نہیں کر سکتے ہیں مگر جس قدر وہ خود چاہیں مگر وہ اللہ جس کو جس قدر دینا چاہیں وہ تو نہ حاصل کر لے گا وکن اللہ کے جن کے بغیر کوئی کچھ حاصل نہیں کر سکتا آٹھواں جملہ غوث یا کرسی اور سماوات ولاد ہاں جی غوث کرسی سماوات و اس کے علم میں سے اچھا اس کی کرسی آسمانوں اور زمین پر حاوی ہے اب کرسی مت علاوہ کو پڑھ لیا علم بھی ہے یعنی اس کے علم آسمانوں اور زمینوں پر حاوی ہے یعنی زمین و میں سے ہر چیز کا اللہ کو غرب پر, پر علم ہے یا کوشش اللہ تعالیٰ کے اختیار ہیں کہ اللہ کے اقتدار زمین اور آسم آسمانوں اور زمین پر حاوی ہے سب پر سب ہر چیز پر زمین و آسمان و موجود ہر چیز پر اللہ ہی کی کا اقتدار اور حکومت ہے اور نوا جو ہے ولا یا اود ولا یا اود اور ان دونوں کی حفاظت اس کو تھکا نہیں سکتی ان دونوں سے ملاد آسمانوں اور زمین آسمانوں اور زمین کی حفاظت اس کو تھکا نہیں سکتی ولا یا اود و حفظ ہوا ہوا عظیم اور وہ بلند مرتبہ عظمت والی ذات ہے ہاں جی یہ جو ہے مبارک آت الکسی کا جو ہے ترجمہ ہے اور اس آیتن یعنی آیت الکرشی میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید ذاتی اور توحید صفاتی بیان فرمائی ہے تاکہ نہ اس کی ذات میں کسی کو شریک بنایا جائے اور نہ اس کی صفات میں کسی کو اس کی برابری کا درجہ دیا جائے وہ قادر ملغ ہے وہ علیم اور بصیر ہے اس کا علم اور اس کی قدرت غیر متنعی ہے اس کے علم اور اس کی قدرت ملغات کا مالک ہے علم ملغ اور قدرت ملغ اور ہمیشہ رہنے والی وہ ذات اس سے ذرے ذرے کی خبر اس کائنات کے ذرے ذرے کی خبر ہے جس سے قرآن کی رایتوں میں بھی ہے نا زمین پر ایک پتا بھی نہیں گرتا مولا اللہ اس کا علم ہے زمین کے اندر ایک دانہ بھی نہیں جاتا ہے کوئی بھی بیج کا مولا اللہ اس کا علم ہے وہ اعمال کی جزا اور سزا دینے والا ہے کل قمل میں انسان کے اچھے پورے عمل کی جزا اور سزا دینے والی ہے یہ توضیح جو ہے اوراد عشریہ اوراد فتھیہ کے شرح میں جناب انصر ساویری صاحب نے سفر نمبر باہتر پہ انہوں نے یہ مختصر توضیح آیت القرشی کے بارے میں دیا ہے بار اس پر آیت القشی کی تشریح میں سے ہاں کتاب لکھا جائے تو کتابیں بڑھ جائیں گے اور ہاں جی مستقل کتاب صرف اسی پر لکھ سکتے ہیں کیونکہ اس کے ایک آیت کے اندر ایک دنیا ملحف ہے ایک سمندر ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم عظمت کو علم محیط قدرت مدلغا ان سب کو جو ہے ذات صفات کو اس آیت اس حقیقت کے اندر اللہ نے جھما کر دیا یہ نہایت عظمت والے آیت ہے ہاں جی اللہ کی بیرے نبی نے کچھ آیتوں کی قرآن پہ فخر کیا کہ ایسے آتے ہیں مجھ سے پہلے کسی نبی پر نازل نہیں کیا تو ان میں سے سورہ عالم شریف اور یہ آیت القرسی وغیرہ ہے اور آیت القرسی کے جو ہیں فضیلت اللہ کی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آت القرسی کی فضیلت کے حوالے سے کہ ان اعظم آیت ان فل قرآن پاک میں موجود سب سے عظیم ترین آیت آیت القرسی ہے یعنی قرآن پاک کی سب سے عظیم الشان آیت آیت القرسی احادث کے بہت سے فضائل مذکور ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی فضلت کے بارے میں من قارا آئے تلسی کن صلاح مکتوبۃ ہو جنا اکبر ار نوین فرمایہ یم کے معنی معموم سمجھتے ہوئے اللہ کی عظمت کو اس حاط سے ادراک کریں اور اللہ کی عظمت کے ادراک کرتے ہوئے آپ اس کو اللہ کی عظمت کو جو آج سے سمجھتے اپنی ایمانیات اور اپنے عقائد اپنے اس کا حصہ بنا دیں یہ یقیناً اس بندے کو یہ سو ملے گا مت من کرایا جو بھی شکت تلاوت کرے پڑے آت الکشی کو پھر دوبری کل ان المکت ہر فرض نماز کے بعد تو اس بندے کو لمیمنہ ہومند خل جنّہ اس کو جنت میں داخل ہونے سے کوئی چیز نہیں روکتے للموشائی موت کے یعنی بس موت کا انتظار ہے جو ہی موت آیا وہ جنت میں جائے گا ابھی چونکہ موت نہیں آئے وہ جنت میں دنیا میں جو ہی موت موت کے علاوہ اور کوئی اس میں رکاوٹ نہیں ہے بس موت آئے گا وہ جنت میں ہوگا اتنے بڑی ثباب ہے جو شخص ہر فرض نماز کی باتحات الکشی پڑھتا ہے اس کے فوت ہونے کے بعد جنت میں داخل ہونے سے اسے کوئی روک نہیں سکتا یہ عادش یہ تفسیر ضیاء القرآن جل نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو ستہتر پر ہے ہاں جی تو یہ آت کے بارے میں جو ہے مزید حضلتیں ہیں اس کے علاوہ آیت الکرسی بھی قرآن پاک کی ان عظیم آیات میں سے ہیں کہ جن کے نزول کے وقت اللہ تعالیٰ نے جی ویل امین علیہ السلام کے ساتھ ہاں جی ہزاروں دیگر فرشے بھی استقبال میں بھیجے ہیں کیونکہ آت الکرسی میں بھی اللہ تعالیٰ کی عظمت جلال و جمال علم و قدرت ملاق کا ذکر ہے اور اللہ کی ذات و صفات کا ذکر نہات جامع صورت میں ہے اس آیت میں دس جملے ہیں اور ہر جملے میں اللہ کی عظیم صفات کا ذکر ہے دیکھا جائے تو یہ آیت حقیقت میں سورہ اخلاص کی تفسیر ہے کہ صرف خدا سے بحث کرتے ہیں اور خدا ہی کی ذات و صفات کا ذکر ہے اگر آپ اس مقدس آیت کا ایک جملے پر تدبر کریں تو اللہ تعالیٰ جو ہیں ملت و تعالیٰ کی عظمت کا کچھ نہ ادراک ضرور ہوگا تو میرے دوا اللہ تعالیٰ ہمیں ان مقدس آیات پہ مکمل تدبر کرنے کی غور فکر کرنے کی توفیق عطا فرما اور کل سے انشاءاللہ شاء اللہ جو تصبیحات اظہارہ ہے پھر ان کل کی ذہنی وہ پڑیں گے